دو ٹیموں کا مقابلہ ہے جو کہ بہدر آباد اور نارتھ کراچی کی ٹیمیں ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے اب سے اس کی ردیف میں جو ہے محمد کا لفظ آتا ہے صلی اللہ وسلم کا سچی کا لفظ آتا ہے اس کے مطلب میں نام جشن رئی پہ آ کے رکے غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے جھوم کر کہتا ہے اتار ان نظاروں کو سلام ماشاءاللہ آپ نے بارہ سیکنڈ میں درست جواب دے دیا ہے سبحان اللہ آباد کی ٹیم سات نمبر پر ہے نارتھ کراچی والے پانچ نمبر پر ہیں شیر ہے زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں کون کون ان کے گیت گا رہا ہے الحمدللہ ہم سب گیت گانے والے ہیں لیکن یہ شیر کس کا ہے مفتی احمد یار خان نہیں می مفتی احمد یار خان نہیں می جب درست ہے تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے خوشیاں منا جشن را ہے قربا جشن رضا نعت کون سی پڑی جا رہی ہے کون سا ہے کلام صدیقی اللہ تعالیٰ آپ کا جواب درست ہو چکا ہے پلا دے پلا دے ساقیہ ساغر مدینہ آنے والا ہے اللہ اکبر آپ نے شیر پورا نہ کر سکے ان کا ایک نمبر کم ہوگا یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سراگ آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ اللہ ہماری ٹیم نارتھ کراچی والوں نے آج ایسا مقابلہ کیا ہے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ماشاء اللہ الحبیب اللہ تعالی حبیب سل چڑ کر تیری دارو کے گئے تیری کر تیری پو کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے چھڑ کر تیری زاروکو کر گئے جس پر میرے آکا کو کر گئے جس پر میرے کاو جیس پر میرے آگا کاو گر گئے جیسے پر ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گس جاتے ہیں سرداروں کے زرے چھڑ کر تیری زاروں کے تاج گھر بڑھتے رہے یاروں کے مجری مو چشمے تب سمر مجری مو چشمے تب سم رکھو مجری مو چشمے سب سمر مجری مو چشمے سب سمرا کھو پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے ست کو ادلو کرم مو میں سد کو اد لو کرمو ہمت میں سدھ کو ادلو کرمت میں سو ادلو کرمو ہمت میں چار سو شور ہیں ان چاروں کے چار سو شور ہیں ان چاروں کے چار سو شورے ہیں ان چاروں کے چار سو شورے ہیں ان چاروں کے میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں میرے عیسیٰ میرے سدکے جا میرے ہی تیرے سد کے جا میرے ساتھ تیرے سد کے جا تو بے تو ہے بیماروں کے تو بے ہے کے کیسے بندہ کا بندہ ہو رضا کیسے آکاؤ کا بندہ ہو رضا کیسے آکاؤں کا بندہ ہو رضا بولے والے میرے سرکاروں, سرکاروں کے بول بالے میری بولے سرکاروں, سرکاروں بولے کے گر جشن, جشن رضا جشن رضا ہے خوشیاں مناؤ جشن رضا الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ سن رہے تھے کلام رضا ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے پیزار یعنی پیارے اکال سلاۃ وسلام کی نالین شریف محمود بھائی آپ کو بھی سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آج آپ تشریف لائے ہیں آج آپ سے بہت سارے کلام سیدھا چیزا سننے ہیں آج آپ ذوقیہ نات میں بھی ہمارے ساتھ ہیں آج ذوق ناتھ کا پہلا سیمی فائنل ہے اور حاضرین بھی جوش میں نظر آ رہے ہیں اور ناظرین بھی امید ہے کہ جوش میں ہوں گے کون آگے بڑھتا ہے دس میں سے کوئی سی چار ٹیمیں ہیں جو اب باقی رہ گئی ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور کسی دو کو جانا ہے فائنل میں جو کہ پچیس سفر کو ان شاء اللہ کی شب آپ مدنی چینل پر اس سے والے دن دیکھیں گے تیار ہو ساتھ جو دو ٹیمیں ہیں وہ ہیں اورنگی ٹاؤن اور کونگی کی ٹیمیں دونوں میں ایک ایک ہمارے مدنی چینل کے ناطخوان بھی ہیں اور دیگر اسلامی بھائیوں کی یہ ٹیمیں ہیں یہ وہ ہیں جو دو دو مقابلے جیت کر آگے آئے ہیں دونوں نے دو دو مقابلے جیتے ہیں اور اب کسی ایک نے آج ہارنا ہے پیچھے جانا ہے اور انہیں ہم تحائف کے ساتھ رخصت کریں گے ایک ٹیم فائنل کے لیے آج کوالیفائی کرے گی آج جو مقابلہ ہے وہ کچھ مختلف ہے آج ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ایک سیگمنٹ آج سے ہم کم ہیں آج ناظرین سے بھی ہم ذوق نات کریں گے اور حاضرین سے بھی انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں دیکھتے ہیں آج کیا سیگمنٹ ہیں پہلے دکھا دیں آج مقابلہ کن کے درمیان ہے ہماری جو دو ٹیمیں ہیں ایک بار ان کا تعارف مدنی چینل پر ہم دیکھیں اورنگی ٹاؤن اورنگی اور کی یہ ٹیمیں ہیں ہمارے یہ اسلامی بھائی آج مدری چینل پر مقابلہ کریں گے ذوق نات میں اور کل کن کا مقابلہ ہے یہ بھی آپ دکھا دیجیے جو دوسرا سیمی فائنل ہے نارتھ کراچی اور کھارا دار کی ٹیموں کے درمیان باب المدینہ کی دس ٹیموں کو ہم نے لیا تھا یہ باب مدینہ کے اسلامی بھائی ہیں اور کسی ایک ٹیم نے بالاخر فائنل جیتنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کون سیزن فور ذوق نات کا فائنل جیتتا ہے کون سے آٹھ مراحل ہیں جو آٹھ مراحل ہیں جن سے گزر کر انہوں نے آگے جانا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں آٹھ سیگمنٹ ہیں زیادہ سے زیادہ نمبر آپ نے لینے ہیں جو زیادہ نمبر لیں گے وہی آگے بڑھ جائیں گے آٹھ سیگمنٹ دکھا دیجیے آٹھ مراحل آپ دیکھیں اسکرین پر مدنی اشار کی تکرار کلام کا چوٹی غروب تحجی شاعر کون درست دیئے پہلا اور آخری شیر اشارے اور شیر مکمل کیجیے ایک نیا سیگمنٹ کا اضافہ ہوا ہے نئے مرحلے کا پہلا اور آخری شعر کس طرح ہوگا یہ ہم ان آپ کو بتائیں گے اسی وقت ناظرین سے سوال ہے جی بتانا ہے آپ نے ایسا کوئی شیر جس میں لفظ آ رہا ہو لفظ آ رہا ہو شمہ لفظ شمع جس میں آتا ہو آپ نے ایسا کوئی شعر بتانا ہے کال ریکارڈ کروائیے بتائیے کچھ دیر کے بعد ہم کالز بھی لیں گے تو ناظرین سے بھی ذوقینات کا سلسلہ شروع ہے ایسا شیر سنانا ہے جس میں لفظ شمہ آئے تو آپ بھی تیار ہو جائیے اور حاضرین کے بعد بھی چلیں گے کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر ان دو ٹیموں کے لیے ہمارے ناظرین نے کیا رائے دی ہے کتنے پرسنٹ کس کو لوگوں نے رائے سے نوازا ہے اورنگی ٹاؤن اور کرنگی والوں میں سے دیکھتے ہیں کیا رائے رہی آپ دونوں کے لیے پچاس پچاس فیصد او ہو پچاس پچاس فیصد رائے ہے کسی کی طرف بھی زیادہ رائے نہیں گئی یہاں پر ہم رائے شماری نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی کارکردگی کیسی ہے اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ رائے اپنی دیں تو مدنی چینل کے پیج پر جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں آ, اس کا طریقہ کار آپ فیس بک کے ذریعے مدنی چینل کے پیج پر جائیں وہاں پر آپ کو ڈیٹیل میں مل جائے گا مدنی چینل کے پیج پر آفیشیل پیج پر فیس بک پر یہ سلسلہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے یو کے مدنی چینل کے پیج پر بھی آپ اس سلسلے کو برائے راست دیکھ سکتے ہیں آپ باہر جا رہے ہیں کہیں نکل رہے ہیں موبائل اگر ساتھ ہے انٹرنیٹ ہے آپ کے پاس تو آپ سلسلے کو ساتھ میں لے کر چل سکتے ہیں تو سلسلے میں آئیے آغاز کرتے ہیں مدنی اشار کی تقرار کے ساتھ اور آج جو ایک نیا سیگمنٹ بڑھ رہا ہے اس میں بہت فرق پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ نو نمبر کا سیگمنٹ ہے نو نمبر کا وہ سیگمنٹ ہے پہلے سب سے بڑا راؤنڈ تھا شیر مکمل کیجیے جو دس نمبر کا تھا آج ایک نو نمبر کا راؤنڈ بڑھنے والا ہے تو وہ بہت ہو سکتا ہے تبدیلی بھی لائے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے اسلامی بھائی تیاری آئے ہیں پہلا مرحلہ شروع کرتے ہیں نام ہے مدنی اشعار کی تکرار سلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ آئیے نعرہ لگاتے ہیں فیضاوے حضرت جشن رضا فیضان کے خلاف جنگ جاری ان انشاءاللہ مدنی مدن اشار کی تکرار شروع کرنے سے پہلے ہمارے اسلامی بھائیوں کا تعارف بھی ایک بار پھر ہو جائے محمد ذیشان اتاری زیشان بھائی تیسری بار منچ پر آ رہے ہیں آپ لوگ جی غلام نبی اتاری ماشاءاللہ سید غلام تہ اتاری ماشاءاللہ محمد یوسف اتاری مرحبا محمد حسن اتاری محمد شعیب اتاری ماشاءاللہ ما دونوں ٹیموں میں ایک ایک سید زادی بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ تو شروع کرتے ہیں مدنی اشار کی تکرار تین منٹ کا یہ سیگمنٹ ہے اور ایک شیر پڑا جائے گا اس کے آخری حب سے آپ شیر پڑیں گے اور اس کے آخری حد سے آپ شیر پڑھیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا شیر ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوش زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب با سے آپ نے شیر پڑنا ہے وقت شروع ہو چکا ہر شیر پر سبحان اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے با. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سترا چھوڑ کر سبحان اللہ بہت اچھا سے رات سے پڑنا راہ پورخار ہے کیا ہونا ہے آؤ افگار ہے کیا ہونا ہے سبحان اللہ یا آہ بے مائی گیے دل کے رضائے محتاج لے کر ایک جان چلا بہر نثار عارض سبحان اللہ زاد آج کس صرف کی تیاری کر کے آئے آپ آپ نے زاد کی ضیا پیرو مرشد کے صدقے میں آکا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ ضیاء پیرو مرشد نہیں ضیاء مرشد کے ضیاء پیر و مرشد میں آقا یہ عطار آئے دوبارہ مدینہ مدینہ ہاں ہے جلوائے نور مجسم پیش نظر ہمارے رہی نہ آبی و خاکی نہ آتشی سے غرض کیا بات ہے تیری سرکار کی عالم پہ روشن ہے موہو خورشید ضیا بخشی تیری سرکار کی عالم پہ روشن ہے مو خورشید صدقہ پاتے ہیں پیارے تیرے در کا تیرے در کا سبحان اللہ علف اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں اے کیمیائے دل میں تیرے در کی خاک ہوں الجھن سے دور نور سے معمور کر مجھے زلف پاک ہے یہ اسیر بلا کی عرض اسیر بلا کی عرض آپ نے شیر بدل دیا واد پھر زادہ ہے آج زاد ہی لے کر آئیں گے ضوف مانا مگر یہ ظالم ان کے رستے میں تو تھکانہ کرے آپ کیوں تھکے تھکے بول رہے باپو آپ ذرا جوش کے ساتھ پڑھیں گے شیرف مانا ضوف مانا مگر یہ ظالم بل ان کے رستے میں تو تھکا نہ تھکا نہ کرے سبحان اللہ باپو آج یہاں پر ہیں ویسے وہاں پر ہوتے ہیں تو بڑے فریش ہوتے ہیں یہاں بھی فریش ہی ہیں ابھی رنگ دکھائیں گے انشاءاللہ تھکا نہ کرے یار یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا میں خاک پر نگاہ یار کی طرف نگاہ درے یار کی طرف درے یار کی طرف سبحان اللہ فا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں سبحان اللہ 39 نائن سیکنڈ باقی ہیں نہارے دوزک کو چمن کر دے بہار عارض ظلمت حشر کو دن کر دے نہارے عارض نہارے عارض پھر ایک واد آ گیا ہے یا ایک کعبہ سے روشن ہیں آنکھیں منور یہ دل کیسا ہو رہا ہے منور یہ دل کیسا ہو رہا ہے یا یا الا ہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں سیوں کے پہ عامر ربنا کا ساتھ ہو واؤ سے ملا یہاں سے واؤ وا کرم ہے شہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ آپ نے بھی آخر پڑھ ہی لیا کوئی شعر پہلے دوسروں کو موقع دیتے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ سے شعر ان کو ملا تھا اور انہوں نے پڑھ دیا وقت پورا ہو چکا ہے تین منٹ اور کسی بھی طرف کوئی بھی پلہ جھک نہیں سکا دونوں ٹیموں کو برابر برابر پوائنٹس ملیں گے مدنی اشار کی تکرار بیت بازی کی صورت میں ہوئی اور اورنگی ٹاؤن کورنگی پہلے سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہیں اور دونوں کو پہلے مرحلے کے دو دو نمبر مل چکے ہیں کوئی بھی بازی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے تھے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرص بھی ہم ساتھ ساتھ منا رہے ہیں ذوق نات بھی چل رہا ہے تاکہ نات کا ذوق بڑھے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کس کے کتنے نمبر ہو چکے ہیں یارو لگاؤ دو دو نمبر دونوں ٹیموں کو مل چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ اگلا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ حاضرین کے ساتھ ہو جائے ذوق نات اعلیٰ عزت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک کلام ہے بہت مشہور کلام کعبے کے بدردا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الدہ تم پہ کروڑوں درود کس کس نے سنا یہ کلام ہاتھ اٹھائیں جس جس نے سنائے بہت مشہور کلام اس کے سب سے زیادہ اشار کس کو آتے ہیں کوئی ہے جو مقابلہ کرے ہم دونوں طرف ایک ایک اسلامی بھائی رکھتے ہیں ایک شعر ایک اسلامی بھائی پڑھیں گے دوسرے دوسرا شیر دوسرے, دوسرے اسلامی بھائی جس نے زیادہ اشار سنا ہے اس کو تحفہ ملے گا ہاں بھائی کوئی آئے گا وہاں سے وہ کار بھائی کھڑے ہو جائیں جلدی مائک لے لیں جی آپ آئیں گے آئیے اور کون آپ آئیں گے آ جائیے آپ وہاں کھڑے ہو جائیں آپ یہاں آ جائیں دونوں ایک ایک شعر پڑھیں گے کابے کے بدردا تم پہ کروڑو و درود طیبہ کے شمسد دوہا تم پہ کروڑوں درود کتنے شعر یاد ہیں آپ کافی شعر یاد کیا نام ہے آپ کا محمد جواد بھائی آپ کا نام کیا ہے بھائی محمد احمد یار احمد یار بھائی آپ کو کتنے شعر یاد ہے پورا کلام یاد ہے مکمل تو نہیں یاد ہے اس کلام کے تقریبا ساٹھ کے قریب اشعار ہیں بہت پیارا کلام ہے عزت کا چلے بھائی شروع کریں کادے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درو تیبا کے شمسدہ تم پہ کروڑوں دور سبحان اللہ کرو ٹھنڈا میرا سا سینے پہ رکھ دو تم پہ کروڑوں دور سبحان اللہ کی صدایں تو ہونی چاہیے اتنی ہمت کر کے محنت کر کے کوئی آتا ہے پھر مائک پہ کھڑا ہوتا ہے ایسا نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا تیسرا شیر کیوں کہ میں کیوں ہوں میں کیوں ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں دور ہاں اللہ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی میں پڑا جائے گا نا کوئی اور پڑے نہیں یاد آ رہا گھبرا گئے اور کوئی آئے گا کیوں کہ یہ بس تین شیر انہوں نے پڑھا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات ہوتا ہے آپ نے اچھی کوشش کی ان کے لیے سبحان اللہ گت آپ آ جائیں یہ بھائی تشریف لائیں گے چلے آپ اگلا شیر پڑھے کابے کے بدر جا کا آہ وہ راہ بندوں ہوگی کتنی بھی ساتھ المدا دے رہنما تم پہ کروڑو سبحان اللہ اگلا شہر آخ عطا کیجیے اس میں ضیاء دیجیے جلوا قریب آ گیا تم پہ کرو <اللہ> پہ کروڑو محنت کی تم نے میں نہ دی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑو سبحان اللہ کام ہو وہ لے لیجیے یہ تو آخر میں پڑیں گے نا مکتا آخر میں پڑیں گے پہلے مطلب آپ نے پڑھ لیا نہیں آ رہا یار کرو ٹھنڈا میرا وہ کفیفا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو چکا ہے چلے آپ تشریف رکھیں انہوں نے بھی اچھی کوشش کی ان کے لیے سبحان اللہ ان کو بھی توفہ دیں گے بعد میں آپ تشریف رکھیں کوئی آئے گا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ جی صابے کے بدر کا اور شیئر. کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو سبحان دل. اللہ اور اگلا شیر کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑو سبحان دل. اللہ اگلا شیر دل کرو ٹھنڈا میرا وہ چاند ہو, ہو گیا آپ کا کیا نام ہے محمد مجاہد رضا مجاہد نے تو بھائی ماشاء اللہ دھوم مچا دی جی نہیں آد آ رہا تشریف رکھے ماشاء انہوں نے بھی اچھی کوشش کی جو کھڑا ہوتا ہے واقعی کوشش کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی دل جو ہونی چاہیے اور کون آئے گا مجاہد بھائی کے سامنے کوئی نہیں آئے گا آپ آئیں گے جلدی آئیے صاحب کے بدردو جا ابھی تک تو پانچ چھ شیرو ہیں جی تم ہو جواب دو کریم تم ہو رو پُر رحیم بھی کو دا کو داتا آتا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ اگلا مجاہد بھائی کو کیا ہوا ہو گیا مجاہد بھائی کو اب بیٹھنے کا کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ انہوں نے بھی اچھی کوشش کی اب آپ آئیں گے چلے بھائی آپ کا کیا نام ہے محمد انتشا انتشا بھائی کو توحفہ دیا جاتا ہے اللہ اور جس جس نے جس جس نے شیر سنا سب کو ہم ان شاء اللہ تحفہ دیں گے ہمارے پرچم ان کو سب کو پیش کیے گئے <سؤال> پرچم اور صاحب <سؤال> <انتساب سؤال> بھائی کو ذرا اچھا تحفہ قرآن کے تحفہ لے کے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین اعلیٰ آزم کا یہ کلام اس کے چند اشار ہم نے سنے کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود ہمارے حاضرین تیاری کر کے آتے ہیں مجھے اندازہ ہے لیکن جب کیمرے کے آگے آتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں محمود بھائی کچھ اشار ہو جائیں کعبے کے بدرد جا کے قو کے کے بدرو جا تم پے کروڑو درو کو کے بدرو جا تم پہ کروڑو درو تم درو شاہ پیرا سے تم پہ کرو رو دیرا سے جزا تم پہ کرو رو دیرا سے جزا تم پہ کرو کروڑا پائے جمدہ پلا تم فک کروڑو دروتا پائے جمدہ پلاف کروڑو درو سکونے مت پیات کشن مت پیلا ایسے مت پے مت پا دودھ کے شر پر پلاؤ دودھ کے شربت پر ایسوں کو ایسی پیدا تم پک کروڑو ایسوں کو ایسی عطا تم پہ کروڑو دو ایک کلام جو ناظرین ایک کلام آپ, آپ نے سنا کادے کے دجا تم پہ کروڑ و درود, یہ صرف ایک نعت نہیں ہے جس کے اتنے سارے اشعار ہیں بلکہ اس کلام میں ایک کمال ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس طرح ہم یہ پورا حروف تجیح یہ گھماتے ہیں اور اس سے شیر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کلام میں ایک جو ترکیب استعمال کی ہے وہ اس کو قصیدہ مرستہ بھی کہا جاتا ہے آپ نے اس میں کیا کمال کیا ہے کہ ہر شیر ہر شیر کا پہلا مصرہ یہ ترتیب سے ختم ہوتا ہے الف با تا سا. پہلا جو شیر ہے اس کا پہلا مصرا آپ دیکھیں اگر مجھے ناظرین کو دکھایا جا سکے پہلا مصرہ ہے شافع روز جزا تم پہ کروڑوں دور جزا میں الف اسی طرح نیچے آ جائیے اور کوئی غیر نیچے آ جائیے تو الف سے چل رہا ہے پھر ہے با ذات ہوئی انتخاب تو با وصف ہوئے لا جواب پھر آ جائیے تا تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا ثبات تا. پھر ہے ساخ کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم تو ہو غیث اور گوس سا کے بعد جیم وہ شب میں راج راج وہ سفے میں شرکت خواہ اف وہ رہے سنگلاخ آپ شاخ شاخ اے میرے مشکل کشا تم سے کروڑوں درو پھر ہے دال تم سے کھلا باب جود. تم سے ہے سب کا وجود پھر اللہ ہے میم پھر اللہ ہے اللہ اللہ دال خستہ ہو تم خستہ ہوں اور تم ماز بستہ ہوں اور تم ملاز آگے جو شہ کی رضا تم پہ کروڑوں درود یہ چند مثالیں دی ہیں اعلی حضرت نے پہلے مصرے کا اختتام جو کیا ہے وہ حروف تہجی کے اعتبار سے کیا آپ دیکھیں گے آخری مصرا جو ہے آخری جو شیر ہے وہ یوں یا پہ ختم ہوتا ہے اور اس طرح سے کلام لکھنا کوئی عام بات نہیں ہے ایک تو اتنی زبردست نعت اور پھر اتنا زبردست انداز ہم اسی لیے تو کہتے ہیں فیضان الا حضرت کی کیا بات ہے انشاءاللہ منقبتیں بھی پڑھیں گے اور مقابلہ ذوق نات بھی جاری رکھیں گے آج, آج, آج کے پہلے سیمی فائنل میں اب تک ایک مرحلہ ہو چکا ہے اور دونوں ٹیموں کو دو دو نمبر ملے ہیں سکور بورڈ سکور جو ہے وہ اگر اسکرین پر جاری رکھیں تاکہ ہمارے ناظرین دیکھتے رہیں اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور کرتے ہیں کلام کے حوالے سے کسوٹی فلو ار الحبیب صلی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا ہے رضا ہے رضا ہے ایک کلام میرے ذہن میں ہوگا اور حاضرین بھی اسے نہیں دیکھیں گے آپ بھی اسے نہیں دیکھیں گے صرف ناظرین دیکھیں گے جو مدنی چینل گھر پہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے اور میں میرے ذہن میں وہ کلام ہوگا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوئی کلام ہے اور مشہور کلام ہے اور اعلی حضرت ہی کا ہے یہ دو اشارے مشہور ہے اور جو کلام ہو چکے ہیں اب تک سلسلوں میں وہ بھی نہیں ہیں تو پہلے کورنگی والے آئیں گے آپ سیدھا سے شروع کریں ٹیم کورنگی آپ کے لیے ہے پہلی کسوٹی دکھائیے ناظرین کو کون سا کلام ہے آج اعلی حضرت کا اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کوئی نعت ہے کوئی کلام ہے جس کے متعلق سوال کرنے ہیں انہوں نے گیارہ اور گیارہ سوالات سے گزر کر انہوں نے پہنچنا ہے وہاں جو میرے ذہن میں ہے کلام کتنی عجیب بات ہوگی کہ آپ میرے ذہن میں پہنچ, سوچے ہوئے کلام تک پہنچ جائیں گے جب حاضرین نے کلام دیکھا ہوگا ابھی دیکھ رہے ہیں حاضرین ناظرین تو مزہ آ گیا ہوگا کتنا پیارا کلام ہی ہے یہ چلیں بھائی آپ شروع کریں آپ کے سوالات آپ کے پاس ہیں زیادہ سوالات ہر سوال کے لیے پچیس سیکنڈ کا وقت ہے پہلا سو کیا اس کی بہر چھوٹی ہے لا بڑی بہر کا وہ کلام کیا وہ خدای کے بخش کے پہلے حصے میں نا جی ہاں تیسرا سوال آپ کی آواز مائک چل رہا ہے ان کا جی الف کی ردیف امکلام الف کے پہلے مصرے میں جودو کرم کا ذکر ہے چوتھا سوال ہے یہ لا جو کرم کا ذکر نہیں ہے پانچواں سوال شان اس کے پہلے مصرے میں آتا ہے لا پانچ سوال ہو چکے ہیں چھ سوال باقی ہیں آپ نے پہنچنا ہے کسی کلام تک جو امام اہل سنت کا کلام ناز شریف ہے منقبت ایک سوال کریں ناز شریف نام چھ سوال ہو چکے ہیں ابھی تک قریب قریب بھی نہیں ہے بہت ہی پیارا کلام اتنا پیارا کلام ہے باپو مزہ آ جائے گا آپ سنیں گے نا باپو مزہ آ جائے گا چھ سوال ہو چکے ہیں ساتھ میں سوال کے لیے نو سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجیے کسوٹی ہو رہی ہے ان سے جو مرحلہ جاری ہے اگر وہ بھی اسکرین پر دکھتا رہے لکھا ہوا کیا وہ چار زبانوں پر مشتمل کلام چار زبانوں پر نام کلام پڑھنا چاہتے ہیں اگلا سوال نہیں کرنا چاہتے جی پڑھیں لم یا میں سبحان اللہ کی سدائے انہوں نے سات سوال کر کے کل... کسوٹی پوری کی ہے دیکھتے ہیں یہ کتنے سوال کرتے ہیں ایسا بونا چاہیے جو کم سوال کرے اس کو نمبر ملنا چاہیے نا یہ فائنل میں کر لیجیے گا نا اچھا آپ کے لیے کلام جو ناظرین کو دکھایا جائے گا میرے ذہن میں ہوگا اور آپ نے گیارہ سوال کر کے پہنچنا ہے اسمین بھائی تیار ہیں کلام دکھائیے ہمارے ناظرین کو بڑائی ہی پیارا خوبصورت کلام اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ تعالی کی ہدائی کے بخشش کا جی مشہور کلام اعلی حضرت کا کلام کیا وہ کلام دیکھ لیا ہے ناظرین نے اور اب آپ کے سوالات کا وقت شروع ہو چکا ہے کیا وہ ادائی کے بخشش کے حسابل میں نعم پہلے حصے میں اس میں آپ یہ بھی یاد کرتے ہوں گے کہ کون سے حصے میں کون سے, کون سے کلام ہیں کیا بات بہر چھوٹی ہے بڑی ہے بڑی بہر ہے نام دو سوال ہو چکے ہیں جواب درست دینے پر دو نمبر ملیں گے نہیں دینے پر کچھ نہیں ملے گا اس کے متلے میں سرکار علیہ سلاد کے حوصنے کا ذکر ہے متلے میں لا تین سوال ہو چکے ہیں بڑا ہی پیارا کلام محمود بھائی سے میں سننا بھی چاہوں گا محمود بھائی تشریف فرمائے آج تو ہر شیر آتا ہے تو یہ نظر آتے ہیں ان سے سن لیا جائے ان سے سن لیا جائے تین سوال ہو چکے ہیں تین ہو گئے نا بڑی بہوال بتایا نا؟ جی آپ کے بعد چار سیکنڈ ہیں چوتھے سوال کے لیے کیا اس کے پہلے شیر میں رخ, رخ کا ورڈ آتا ہے رخ رخ لا چار سوال ہو چکے ہیں اب تک تو قریب بھی نہیں پہنچے ہیں جی پانچواں سوال سترہ سیکنڈ باقی ہیں کسوٹی ہو رہی ہے کون سا ہے کلام میرے ذہن میں ناظرین کے ذہن میں جی پانچواں سوال آٹھ سیکنڈ ہے سات چھ پانچ چار تین دو کیا اس کے متنے میں زمین اور زمان کا لفظ ہے لا زمین و زماں پہلے حصے میں کہا پانچ سوال ہو گئے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی چھٹا سوال جاری ہے آپ کا وقت دس سیکنڈ باقی ہے مشورہ جاری ہے آپ لوگوں کا کیا اس کے کلام کے شروع میں حاجیوں کا وڈ حاجیوں لا پہلے شیر میں حاجیوں کا لفظ نہیں ہے چھ سوال ہو گئے ساتواں سوال بہت ہی پیارا کلام مدینہ مدینہ کلام جی اس میں بھینی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بھینی متلے میں لا سات سوال ہو گئے چار سوال باقی ہیں بائیس سیکنڈ باقی ہیں اس سوال کے لیے آٹھواں سوال ساتواں سوال سوری آٹھواں ہے نا یہ کیا وہ نات ہے جی ہاں ناز شریف ہی کہیں گے اس آٹھ سوال ہو گئے تین سوال باقی اس کی ردیف تیرہ ہے ردیف اس کے آخر میں لا یہ تو ہو چکا ہے کل یا پرسو ہوا تھا نو سوال اس کلام میں نعت اور حمد دونوں کے الفاظ ہیں لا دس سوال آخری سوال باقی ہے کہیں نہ کہیں تو پہنچنا ہے اتنا پیارا کلام ہے مدینہ مدینہ کلام اچھا نو سوال ہوئے دو باقی ہیں جلدی کیجیے آپ کا وقت کم ہے گیارہ سیکنڈ باقی ہیں دو سوال ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے اعلیٰ حضرت کا وہ کون سا کلام ہے جو میرے ذہن میں ہے اس کلام کے مطلعے میں جھلک کا لفظ ہے جھلک لا آخری سوال ہے جھلک جھلک کون سا کلام کس کے جلوے کی جھلک اچھا نہیں آخری سوال ہے چمک کا ورڈ شروع آخری سوال کر رہے ہیں آپ نا نہیں کر رہے سوال تو ہو گیا انہوں نے کیا چلو آپ کچھ اور کر لیں چار سیکنڈ ہے مگر آپ کا یہ سوال چمک کا لفظ ہے آپ پوچھ رہے یہی سوال ہے لا آپ کا وقت ختم ہو گیا سوالات بھی ختم ہو گئے اور اب آپ نے بتانا ہے کوئی پہنچا ہے یہاں سے کوئی گیس کرنا چاہے وقار بھائی ذرا لے کے جائیں مائیک کوئی گیس کرنا چاہے پہلے ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی کلام دینا چاہ رہے ہیں اب آپ کوئی کلام دیں گے اپنی مرضی سے اگر چاہیں تو ان کا وقت چلا دیں پچیس سیکنڈ میں دیں گے پچیس سیکنڈ میں کوئی کلام دے دیں ورنہ یہ کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ آپ نے کہا کیا ہی ذوق قبضہ شفات ہے تمہاری واہ واہ آپ نے اس کا سوال نہیں کیا تھا مگر کلام پڑا ہے یہاں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے ان سے بھی لے لیں کسوٹی جلدی جلدی جی کوئی گیس کرنا چاہے کون سا کلام ہے ناظرین کے پاس ہمارا لا یہ تو کل ہو چکا ہے نا چلیں لے لیں رائے لے لیں کیا ہوگا پھر اٹھا ولائے یاد ہے موی لانے رب پھر اٹھا ولولا یاد مغیلا نے اور یہ یہ آپ کی رائے ہے چلے دیکھتے ہیں کوئی اور دوسری رائے ہے آپ کی ایک اور رائے لے لیں جی کون سا کلام ہے سچی بات سکھاتے یہ بڑی بہر ککا ہے چلیں تشریف رکھے آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا کلام تھا میرے ذہن میں کیا ان کا جواب درست ہے یا ان کا درست ہے یا کس کا درست ہے یا کسی کا بھی درست نہیں ہے حضرت کا وہ کلام ناظرین نے تو دیکھ لیا تھا ایک بار اب حاضرین بھی دیکھیں گے دکھائیے سلام ہے پھر اٹھا بل بلائے یاد ہے مغیلا نے عرب ہمارے اسلامی بھائی نے درست جواب دے دیا تھا آپ کو کیسے پتا چلا میسج پہ آپ کو میسج پہ پتا چلا ہے تو آپ کو تحفہ نہیں ملنا چاہیے تو گیس نہیں کیا نا آپ نے کوئی بات نہیں آپ کی ٹیم اس بارے میں اس بار نمبر نہیں لے سکی کوئی بات نہیں سلسلہ ہے سیمی فائنل ہے تو مشکل کلام بھی ہوں گے اعلی حضرت کا بڑا ہی پیارا کلام محمود بھائی ایک آدھ شیر ہو جائے پھر اٹھا اٹھا بنائے یادیں رحمت اللہ تعالی نے اس وقت لکھا تھا جب آپ کے گھر کے چند افراد حج پہ جا رہے تھے اور آپ کا جانا اس میں نہیں تھا تو جب کوئی گھر سے مدینے جا رہا ہو تو یاد کیسی آتی ہے کیسا تڑ ہے پھر آپ نے جو یہ الفاظ لکھے ہیں لگتا ہے جیسے خون جگر سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں اور واقعی دل پر یہ گھر کرتے ہیں وہ جو اشعار ہیں چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں یہ سا تعالی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کی ہر ہر شیر میں عشق رسول بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس عشق کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا فضو یعنی بڑھانا روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں اعلیٰ حضرت کا عشق ایسا ہے کہ اسے جان سمجھتے ہیں کہ یہ عشق ہی تو ہے کہ جس کی بدولت ہم زندہ ہیں یہ عشق مستعفی نہ رہے تو جان نکل جائے گویا اور جب جان نکل جائے تو بے جان بدن کا کیا کام یہ ہے اعلی حضرت کا در سے محبت اللہ تعالیٰ ہمیں در احمد رضا پر مضبوطی عطا فرمائے فیضان اعلی حضرت اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں ذوق نات سیمی فائنل ہو رہا ہے آج پہلا اور ہماری کورنگی اور اورنگی ٹاؤن کی ٹیموں میں سے کسی ایک کا پلہ تھوڑا سا بھاری ہو چکا ہے کلام کسوٹی میں اور چار نمبر ہیں کورنگی والوں کے دو نمبر ہے سامنے والی ٹیم کے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا مرحلہ نام ہے اس کا حروف تحجی درد پاک پڑیے علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ یہ ہے ہمارا وہ ویل جس پر لکھے ہیں حروف تحجی اردو کے حروف تحجی ہیں چتیس اور چھتیس میں سے کتنوں سے کوئی شعر آتا ہے ہم روز بیان کرتے ہیں کتنوں کو ہلکے کوئی بتا دیں تینتیس سے آتے ہیں حروف اشار نعت کے اشار منقبت کے اشار دنیاوی اشار بھی اسی سے آتے ہیں تین ایسے عروف ہیں جن سے کوئی شعر نہیں آتا ایک ہے الف رے اور تین نقطے والا سے وہ اگر آ گیا وہ بھی ہیں ہمارے ظاہر ان کو کیوں محروم کرتے ذوقہ نات سے تو وہ بھی اس میں ہے لیکن اگر وہ آئے تو ہم دوبارہ اس کو گھمائیں گے باری باری دونوں ٹیموں میں سے اسلامی بھائی آئیں گے اپنی باری پر اس کو گھما کر جو حرف پائے گا ایرو کے سامنے اس سے انہوں نے پچیس سیکنڈ میں شیر ایسا شعر سنانا ہے جو کہ پہلے نہ پڑا گیا ہو بدنی اشار کی تکرار میں تو آپ کو سنبھل کر اگر زواد آ گیا آج بہت زیاد ہو گئے ہیں پہلے تو تکلیف نہ ہو سکتا ہے آپ آ جائیں اب آپ کسی کا ساتھ بھی نہیں دیں گے آپس میں بھی مشورہ نہیں کریں گے اور پچیس سیکنڈ ہے آپ کے خود کے پاس تین اسلامیہباد مل کر تو کچھ محنت ہو جاتی ہے لیکن اب اکیلے اکیلے چلنا ہے آپ لوگ تیار ہیں آئیے کورنگی سے زیشان بھائی اسم اللہ پڑھ کے اس کو گھمائیں آپ کے لیے آنے والا ہے ہر تیاری کر کے آئے نا تیاری کر کے آئے اچھا یہ واپس جا رہا ہے ریورس غین سے آ کے رک گیا چلے بھائی غین سے آپ نے شعر سنانا ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس یاد ہے یاد نہیں آ رہا ہے سولہ پندرہ جلدی کیجیے آپ کے دو نمبر کی برتری کہیں ختم نہ ہو جائے اس سیگمنٹ میں غور سے سن تو رضا کابے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ روزہ دیکھو, دیکھو آمد جواب آمد درست دے دیا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آخری مومنٹ میں ماشاءاللہ تشریف لے جائیے اب آپ میرے سے کوئی آئے گا جی باپو آغاز اچھا اختتام بھی بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آپ سے رکے گا ٹھیک چمن تعبا میں سمبل جو سوارے گیسو رڑ کر شکن ناز پہ گوارے گیسو کور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو آپ نے جواب درست دے دیا ہے رحان اللہ باپو سے توقع بھی یہ تھی ماشاء بہت اچھے اشار ان کو آتے ہیں ایک ایک شیر ہو چکا ہے دونوں طرف سے آئیں گے دوبارہ کورنجی سے اسلامی بھائی سیدھے آپ سے بسم اللہ پڑھ کر گھمائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناخوا ہیں دال سے آپ کے لیے شیر ہے دال دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کی صدایں ہونی چاہیے ہر شیر پر